بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بادشاہس ہے،, ہے زبردست اور حکیم ہے رسول ویوزکیم ویوزکیم ویو المل کی نو قبل بل وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سمارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کی بےسٹ ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے مسل اللہ ملو تورا چسم احمل چمسلحمل مسل القم الدین اللہ دل قوم والی جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کیسی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی ہوں اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا قل یا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 اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے کل انگی تصرو ن ہوں ملتی کم عالم شہد نبی کم تم چم ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو